بسم اللہ الرحمن الرحیم دل شکن حالات ہر طرف سے عجیب و غریب دل سوز دل شکن اور دل خراش خبریں آ رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ریڈیو یہودی ہو گیا ہے اور اخبارات مشرک پہلے کوئی نہ کوئی اچھی خبر ضرور ہوتی تھی مگر اب ڈھونڈنے سے نہیں ملتی بمباری گرفتاری اور بیماری امت مسلمہ پر بارش کی طرح برس رہی ہے کافر خوش ہیں ان کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھلتی منافقوں کی باچیں کھلی ہوئی ہیں اور انہیں اپنے پیغمبر ہونے کا شبو ہونے لگا ہے جبکہ اہل ایمان غمگین ہیں نڈھال ہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ بالکل حال ہیں دلوں کا سکون اور جزموں کی گرمی اجڑ چکی ہے دماغ ماؤف ہو چکے ہیں اور قوت فیصلہ جواب دے چکی ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں کہ ادھیڑ بن ہے وقت کا پانی مصائب کے پلوں تلے گزرتا جا رہا ہے بپری موجیں خاموش اور متلاطم جذب حیران ہیں دیکھتے ہی دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا یہ سب کچھ آزمائش ہے یا سزا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا انال کبطلی المکمنون و زلزلو زلزالن شدیدہ و بلاغت القلوب الحناجر کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے دوائے دل بیچنے والے اپنی دکان بڑھا گئے اور امیدوں کے چراغ گہری دھند میں چھپ گئے حالانکہ اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر کرنے والوں کی ہمتیں سرد پڑ چکی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل و دماغ کو باندھ دیا گیا ہے وقت کے شیطانوں کو منٹوں میں غرور سے ذلت اور فخر سے خوف کی طرف منتقل کیا جا سکتا ہے مگر جو کر سکتے ہیں وہ کل بھی طور پر ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں اور ان کے حواس پوری طرح سے کام نہیں کر رہے یہ سب کچھ کیا ہے غالباً بہت عجیب امتحان ہے امریکی بمباری چالیس دن تک امارت اسلامیہ افغانستان کا کچھ نہ بگاڑ سکی مگر پھر اچانک سب کچھ بدل گیا یقینا یہ بڑا امتحان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کا وقت اور رو رو کر اسے منانے کی گھڑی ہے اس موقع پر شک و شب و بربادی ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح اور رب کے حضور مناجات کامیابی ہے ممکن ہے حالات اور زیادہ بگڑ جائیں اور پوری دنیا ایک بار پھر کفر کی لپیٹ میں آ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حالات درست ہو جائیں اور امتحان کے بعد و کشائش کی گھڑیاں آ جائیں علم غیب کے خزانے رب کے پاس ہیں اور وہی ان کی کنجیوں کا مالک ہے ہم اسی سے مغفرت رحمت اور مدد کے طرف گار ہیں وہی غفور الرحیم اور ناصر ہے اور وہی ارحم الرحمین ہے اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم